الحمد لله نحمد ونستعينه نستغفره ونؤمن به ونتوفر عليه ونعلم الله من شره ونجنعه من سيئاته ونعلمه من الله فلا مزل له من يزله فلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله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 محترم بھائی اور درخت شاید میں نے پڑھ لی فرمایا کیا ہے کہ اگر تم ایمان والے اور سکوا والے ہو تو تمہیں بخار کے فریب اور مکر اور نقصان پہنچانے کی تصویریں نقصان نہیں پہنچائیں گی واقعی اللہ, اللہ تو بارک ڈالا کی طرف کرنا کتنا بڑا دلی کا سامان باہر آواز نہیں, جاری سا آ نہیں آ رہی سے آواز آ رہی آ رہی پہلے سے آواز آ رہی ہے کیا بات تھی آہستہ تھی آواز آہستہ تھی لگ رایت میں نے پڑھی کہ اگر تم ایمان والے اور تقوی والے ہو تو تمہیں نقصان پہنچانے کی کفار کی تصویریں اور بکر یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائی اللہ تبارک بالا کی نظر شدہ ہے. بات میں نے پاکی آئے تھے بہت بات تسلی کا سامان ہوں سے پاک بہتر کی اوپر اسلام کی جنگ جاری ہے اور آج کے سخت حالات نہیں آئے اس سے پہلے اتنے سخت حالات آتے رہے ہیں وہ تاریخ جب پڑھے تو آپ اندازہ ہو تو اس کی ذرا در سے حالات مجھ پر آتے رہے ہیں اکبر در جب اپنا دین شروع کیا اکبر کشمی لائی اور اس میں اس نے گائے کے گور کے فکر تک پابندی لگا سال میں ملک کی اور سورج کی پوجا کرتا تھا اور ہندو عورتوں سے کے نقاب اور مسلمانوں کے سب سے بڑے شکتی سب سے بڑے رہنما احمد رمید رحمۃ اللہ علیہ کو اکبر کے بعد جائیں گے میں بگل کر دیر میں ڈالوں اور جو آواز نہیں آ رہی سمجھ نہیں آ رہی پھر نیچے رکھا تھا آپ پھر نیچے رکھا آپ آپ آواز آ رہی سمجھ آ رہی سر آواز آ رہی سمجھ آ رہی چاہ رہی آواز آپ کی بہت سمر پر سخت سخت حالات آتے رہے ہیں اکسٹھ ایک ایک ہجری واقع اکسٹھ ہجری سات ہجری میں واقعہ کربلا بلا ہوا ہے اکسٹھ ہجری میں واقعہ ہیرا ہوا ہے جس میں یزید نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا ہے اور پندرہ ہزار لوگ اس میں کہ پندرہ سو سارے گرام شہی کیے گئے ہیں مسجد نبی میں تین دن نماز نہیں ہوتی رہی اور نمین کے فوجی میں گھوڑے مسجد کے اندر دوڑے ہیں سوچ کا خاصی ترین یہ واقعہ ہو رہا مسجد نبی پر یہ ہاتھ اٹھ رہا ہے شہید بندو شہر بری برحمت اللہ کہتے ہیں کہ میں زمین کے ساتھ چمٹا ہوا مجھے نبی میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا مچھلی کیا جس وقت یہ مجھے ایسا پتہ چلتا تھا کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے سروزہ شریف سے ایک آواز آتی تھی اس پر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے کر میرے ایسے بزرگ تھے کہ چالیس سال انہوں نے کوئی چالیس سال کوئی تقریرہ ضائع نہیں ہوئی یوں ہزار ابھی بھی مسجد موقع تھے تو تین تین دن کی برسنوائی کو تین دن دن کی نماز مسجد میں ہوتی رہی اس وقت کے خلیفہ مخالف ہو گئے تھے لوگوں نے کہا کہ آپ مسجد نبی میں نماز چلانا چھوڑ دیں نماز چلے جانے کے چھوڑ دیں کیونکہ آپ کی گرفاری حکم ہے ان کا میں تو آؤں گا ضرور اگر آپ آتے ہیں تو پچھلے سفر میں کھڑے ہو جائے کریں گے گورنر کہے گا کہ مجھے نہیں مل رہا ہے ان کا پچھلے سفر میں جاؤں گا پہلی سفر میں کھڑا ہوں گا وہ میرا معمول اس کو میں فرق نہیں کرتا وہ گرفتاری کے خطرے کے دنوں میں بھی ایک اول میں تجربہ اللہ کے ساتھ نماز پڑھتے رہے اور جو بندے اللہ کے ایسے پر بند ہوا مال کے ان کے ساتھ اللہ کی گہری مدد ہوتی ہے نماز ہی پڑھتے رہا اور گرفتاری بھی نہیں ہوتی یہاں یعنی تک یہ واقعہ ہے را جس میں کہ جزید کے فوجی فوجیوں کے گھوڑے بچی دن کے اندر دوڑ رہے تھے اور بس ادبی کے اندر کچھ تو خون ہوا اور زمین جو ہے تھی اس پسمانہ کے خون سے زمین ہوئی اور تین دن تک نماز نہیں ہو سکی سکیب سعید رحمت اللہ کہتے ہیں کہ نماز کے وقت ایک آواز آتی تھی اور اس آواز پر میں اس کا نماز پڑھ لیتا تھا کہ اللہ تبادلہ کرتا وہ تین دن, دن بھی مستی کے اندر نماز پڑھنے کی توفیق دی کیسے حالات گزرے ہیں اللہ تبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دعائیں فرمائی آپ جب بھی بات پہ شیزے جاتے کوئی نہ بجا کے ساتھ ہوتا تھا آپ نے ایک نماز پڑھی کہ اس نے رسوس سیکھا اس نے سیدھے سے لمبے کیے ہیں کہ اب راگ نہ ہوا دلہ خطرہ ہوا کہ آپ کو روح پرواز کر گی اس جب سے جسم کی اتنی لمبی نماز پڑی تو اس پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی نماز تھی کی؟ فرمایا میں نے تین دعائیں سے مانگی اللہ تبارک باہر ایک محری عمر پر ایسا کہاں نہ آئے ختم ہو جائے یہ قبول ہوگا دوسری دعا تو سلق نہ ہو جس کو بالکل خاتمہ ہی کر دے یہ بھی قبول ہوگی اور تیسری دعا میں نے مانگی کہ ان کے آپس میں جھگڑے اور اختلافات پیدا نہ ہوں تو اس دعا کے مانگنے سے مجھے روک دیا تھے عام طور لوگ لوگ ایسے دعا قبول نہیں ہوئی نہیں اس دعا کے مانگنے سے اللہ سے و تعالیٰ کی طرف سے روک دیا گیا کہ یہ دعا نہ مانگے کیونکہ ان سے جو گناہ ہوں گے جو خطاش حقد ہوں گی اور اس کا علاج ہوگا کہ آپس میں اختلافات جھگڑے لڑائیاں ہو کر ان کے گناہ معاف ہو جائے کریں گے باہر والے دشمن مسلط نہیں ہوگا جو ہے سمت کا مکمل خاتمہ کر سکتے ہیں کتنے مشکل حالات کیوں نہ آئیں کتنی بڑی بڑی طاقتیں اسلحے کے ساتھ جلدار کیوں نہ کریں آزمائشیں آئیں گی کچھ سکون ہوگا تکلیفیں آئیں گی حالانکہ سالک والے بندے کمرے ہمت باندھ کے ان کو برداشت کریں گے لیکن اسمت کا خاتمہ کوئی نہیں کر سکے کیا مس تک کی چلتی رہے گی دلی میں آیا ہے کہ کیا مساق ایک طبقہ سمت کا باقی رہے گا جو دین کی صحیح چین کے صحیح عمل اور صحیح تفسیر کو لیا رہے گا اور ان کی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی اور ان کو کوئی نقصان پہنچانے والا نقصان نہیں پہنچا سکے باقی آئے تھے نا کہ ذکر ون لا نہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں ایس کے معنی میں الفاظ کی حفاظت یہ حفاظت کیسی ہے اس کے الفاظ کی حفاظت ہوگی اس کے معنی کی حفاظت ہوگی جو مانی حضور صلی اللہ علیہ متعین فرمائے جو اس کے معنی صاحب اکرام دوران کی پچھلی کے مطابق ہمارے پاس ہیں یہ بھی قیامت تک محفوظ رہیں گے اس لیے باغ کی تفریح حضور کے بار و بارش سے نکلی الفاظ میں ہے وہ ہمارے پاس حدیث کی جگہ میں محفوظ ہے صابع اکرام کے جو تشریح ہیں ان کو کہتے ہیں آثار صحابہ آثار صحابہ کے آسار صحابہ کے آثار بھی ہمارے پاس محفوظ ہیں درس کے الفاظ کی حفاظت ہوگی اس کے بانی کی حفاظت ہوگی اور اس طبقے کی حفاظت ہوگی جو سبقہ کے صحیح الفاظ و بانی اور صحیح تھمن کو لے کر چل لہا رہا ہوتا جس طرح کمن کی جنگ ازاری نے لڑی ہے اور اس کے بعد جو تفتیب جنگ کی کہ سارے ہندوستان میں کچھی بغاوت ہوگی ہم لوگ کے خلاف اور اکٹھے لڑیں گے ٹویلتھ کلاس کی فوج جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گی اور ساری جگہوں کی بغاوت کو یہ اکٹھا فروغ نہیں کر سکے گا لہذا اس کا فوجی نظام چل میں نے کہا کہ شان کی وہ تقسیم جو تھی اس کو نافذ کرنے والوں سے صحیح نافذ نہ ہو سکی بغاوتوں میں وقفہ آتا میرٹ میں آج ہوئی تو جو بند میں چل ہوئی اور اگر دہلی میں پرسوں ہوئی تو لکھنؤ میں دو دن بعد ہوئی بہت جائے کیا کہتے ہیں حالات اور واقعات کے بچے تک پہنچنے کا جو ہوتے ہیں انفارمیشن کا جو ان کا نظام تھا اس زمانے میں ترقی یافتہ تو نہیں تو ان کا جو انفارمیشن کا کرنی ہے اس وجہ سے جس ترتیب پر, پر یہ انگریز کے خلاف بہت ہونی چی سب جگہ پر نہ ہوتی ان کو وقت ملتا گیا کہ آج ان نے جو بند کو کش کر دیا دہلی والوں کو کر دیا لکھنؤ والوں کو کر دیا ان کو کافی وقت ملا آخری جنگ کی جو ہے وہ سب سے اہم جنگ ہے وہ شاملی کے میدان میں ہوئی ہے جو بند کے پاس تھانہ بون کا جو قصبہ ہے اس کے بعد چاندنی کا میدان تھا جس میں کہ دیوبند کے قادرین لڑے ہیں عجیم راز اللہ ماجم وکی رحمۃ اللہ علیہ بہاد کے امام سے رشید الحمد جنگوی رحمۃ اللہ علیہ قاسم الحمی رحمۃ اللہ علیہ وافظ زام الشین کے تین خلفا لڑ رہے تھے باقی مسلمان لڑ رہے تھے یہ چاندنی کی جنگ ہوئی ہے جو بہت اہم ترسی میں جب میں ہندوستان گیا انا گونڈ کا جو مدرسہ اور مسجد اور خانقاہ ہے اس کے دروازے ابھی بھی پرانے ہیں اٹھارہ والے ہیں اور ان میں ابھی بھی گولوں کے نشان کالے موجود ان پر جو کھانا گولہ باری کرتا تھا اس کے جو گولے لگے ہیں اور اٹھارہ کی جنگی آزادی کے بعد ایسے حالات ہو گئے عام طور پر کچھ کو خون کیا ہے عام طور مکھی مچھلی کی طرح مارا ہے مسلمانوں کو خاص طور سے مسلمانوں یعنی مسلمانوں کی طرف مکھی مچھلی کی طرف مارا ہے اور یہ جو جرنیلی سڑک ہے وہ کلکتہ سے کر کابل تک جاتی ہے یہ جو گزر رہی ہے آپ سے یہ چرچا سوری کی بنائی ہوئی ہے اس پر انہوں نے اپنے مسئلے لشکر کو چلایا ہے اور اسے کہا ہے کہ جس آدمی کی جس آدمی کو لمبی گاڑی والا دیکھا اس کو چھوٹ کر سلمان کی بغیر تھی گاڑی ملنے کی بدر تھی اور دوسری کبھی برداشت نہیں کرتا اس وقت کی جان بچانے اور دیکھا کہ اس ہو یہ انہوں نے مفرازن کر لی اپنے آپ کو چھپا لیا ہم نے کہا جس کا کرتا گھٹنے سے لمبا ہو اس کو چھوٹ دیا جائے اور ایسے ہلاک ہو گئے کہ یہ ایم دادوان نے لگا کہ ہندوستان میں نام و نشان مسلمان کرنی رہے خاص طور پر طرف کی جو, جو شاملی کا انہوں نے پتا کیا تو ان کا حکم ہو گیا کہ جتنے جو بند والے ہیں ان کو پھانسی دیے عظیم راد اللہ مجرمکی رحمتہ اللہ جو جس کے نام تھے وہ اجت کر کے مکہ مکرمہ چلے گی بمبئی جی میں چلے گی اسی نے وہی سار کو گرفتار کر لیا اور کاسم میں اوکی رحمت اللہ کی گرفتاری سے اپنے آپ کو انہوں نے بچا دیا آخر وہی انداز ان کو بالکل نیس دبود کر رہا تھا اسی کا فیصلہ ہوا ان کے خلاف کیا ساتھ کیا جن کو چھوڑا جائے کیونکہ ان کو پھانسی کرتے ہو تو پھانسی کرنے سے ہندوستان کے مسلمان میں اس کا عمل پیدا ہوگا کہ ایک تحریک بن جائے گی اور وہ تحریک جو ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی حکومت کا خاتمہ کرے اتنا خاص سردم اس میں نہ کریں کچھ ہو سوچ تھوڑے کہا نے مشورہ کیا کہ اب کیا کریں طاقت ہماری نابود ہو گئی اور آپ مزید پچاس سال تک تو ہم ہونے کے لڑنے کے حالات ہی نہیں ہیں پر یہ فیصلہ ہوا کہ ایک دارالون بنایا جائے جس میں افراد تیار کیے جائیں دو بند کی بنیاد رکھی گئی میں جنگ جنگی ہوئی ہے اور اٹھارہ سو اٹھاسٹھ میں کے چودسٹ اٹھارہ کے درمیان اٹھارہ سو اٹھارہ میں بنیاد رکھے گئے اور ان لوگوں کا مدرسہ ہوا وہ پڑھانے کے لیے بیٹھے پچاس سال کام کرنے کے بعد پھر اس پوزیشن میں ہوئے ہیں کہ تیسویں مارچ تاریخ کو انہوں نے شروع کیا ہے اور بالکل تاریخ کامیاب ہو کر انگریزی حکومت ختم کر رہی تھی کہ اس کے راز ریک آؤٹ ہو سارے سرگرفتار ہو گئے تو یہ حالات امت پر خطرات کے مشکلوں کے مصیبتوں کے فخار کی طرف سے یلغا کا غلبہ پانا کچھ تو خون خو کے حساب سے چھاپتے یہ اس امر کی تاریخ میں ہر صدی میں بارہا یہ بات ہوتی رہی میں نے اس بات میں بھی کہا نہ کہ مسلم کو حقیقت میں کمزور نسم سمجھو یہ مٹتے مٹاتے بھی دنیا کو مٹا دیں گے ختم ہوتے ہیں گرتے ہیں پڑتے ہیں نیشنل نالوز ہوتے پھر کھڑے ہو جاتے بات کہ روس میں کمیونسٹ نظام پھیل ہوا ہے اور مرض کی آزادی ہوئی ہے مرض کی آزادی کے بعد پھر بھی ایسے حالات ہوئے ہیں کہ مسجدیں کھلی ہیں تو مسلمانوں کے بعد مسجدوں میں نمال پڑھنے کے لیے آدمی موجود تھے اور ترکیہ کی مذہبی آزادی کے بعد مولانا شمس الحق صاحب فادر دوبند ایک ایسی جھتی کے بعد موجود تھے کہ ان کو سب مسلمانوں نے مل کر پھر اپنے شہر اجلاس میں رہے ستر سال اس میں سخت کے باوجود خاتمانی اسیے نظریے کا خاتمہ نہیں ہوا یہ دب جاتا ہے ختم نہیں ہوتا ہے اور یہ ضلعوں میں چنگاری کی شکل میں زندہ رہتا ہے اور جس بات وہ چنگاری کو موقع ملے وہ سلجھتی ہے اور آگ کا نام روشن کر دیتی ہے لا کسی دور ہمیں کتنے سال کا سا رابطے نہ آئے مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے ہمارے ساتھ قیامت باقی رہنے کا اللہ تبارہ چارہ کا وعدہ ہے اور ہمیں خلا دی گئی میری خلا تمہارے پاس ہوں تو تم پر دشمن کا غلبہ نہیں آئے گا اس کے مگر چالے ہمارے سامنے فریب ہوں اس کے مگر چالے اور فریب ہمارے سامنے پھیلو صحیح آئے تو میں نے پڑھی وہیں منہ منسکوں لایا تم رکم کئی نو اگر تم ایمان والے ہو اور تم اور وزگاری والے ہو تو ان کا مگر تمہیں نقصان نہیں پہنچایا ون تم لا لو تم تم تم گھبراؤ نہیں تم رنجیتا نہ ہو غم نہ کھاؤ اور گھبراؤ نہیں تم ہی غالب ہو گئے بچرتے کہ تم ایمان والے ہو شرط تم پوری کرو تو غلبہ ہم دیکھو دے دے دکھا دوں شرط تم پوری نہ کرو اگر شرط نہ ہو تو مشروط وجود نہیں آتا بیج نہ ڈلا جائے فصل وجود نہیں آتی چالی نہ کی جائے آلات پیدا نہیں کیوں کو شرائط ہی. شرائط کے وجود میں لازم ہوتا ہے اور نتائج کے وجود میں نہ مزوم ہوتا ہے پھر وہ, وہ کر لیتا ہے نہیں شرط نہ ہو تو نتیجہ کیسے نکلے شرائط کو عزول ملانا ہمارے ذمہ ہے ایمان و تقبہ کی شرائط دین کے ذرا وبستگی کی شرائط دین پر عمل کی شرائط یہ ہم پوری کر یہ ہم اللہ کے حضور پیش کریں اور کہتا ملنے کا غلبہ آخر کی نجات برکتیں یہ اللہ تبارک اللہ کر کے دکھا دے. مکی زندگی میں جب کتنی پٹائیاں اتنی مشکلات تھیں اور مدید زندگی کے شروع میں جب اتنی مشکلات تھیں اور آپ کسی میں بشارت رہے تھے ابا ایران کو کہ روم فتح ہوگا ایران فتح ہوگا کسی دن بچارت رہے تھے کہ ان کے خدار دوبارے کسیوں دو میں آئیں گے کسی دن کیا بچارت کیا بچارت دیتے اور ملازکین اور گفار ہنستے تھے کھانے کو کچھ مل نہیں رہا پیڑ پر با پتھر باندھے ہوئے ہیں اور خواب دیکھ رہے روم اور ایران کے فتح اللہ نے کر کے دکھایا اس بات جب سابقرام رقبہ اندازہ میں نے اجمہی کی زندگیوں میں وہ اعمال پیدا ہوئے وہ شرائط وجود میں آئی تو اللہ پاکر نتائج کو قدموں میں لا کر دیا نتائج کے قدموں میں لا کر یہ روز اس وقت افغانستان میں اترا ہوا تھا اور کی فوج دن ہوتا تھا ہم دناتی چلتی تھی ہمارے بزرگ وغیرہ ان کے پاس جمعہ جمعہ کو بجٹ بن جاتے تھے تو میں ایک طرف اپنے ڈاکٹر صاحبان کو لے گیا ہم نے دعا مانگی یا اللہ روس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے بعد میں نے اپنے ساری کارس میں پوچھا کہ آپ نے خوش رہے ہم نے کہا ہم خوش رہے بڑے اچھے جذبات والے بزرگ ہیں نہیں مطلب جذبات یہ ہے ہونا تو نہیں یہ کہہ رہے ہیں تو ہونا نہیں ہے جذبات بہت اچھے ہیں باری بار, بار جیس میں آئیے کیسے ہو سکتے اللہ تو بعد آ... اپنی یہاں کو میں دکھایا تلوار دور کا خیر یونیورسٹی میں بلاگ مارکدرشن کی اور لینن کی تصویریں کمروں پر لگا کر اسے بہت اپنے جیبوں پر لگا کر کھیلتے تھے ہمارے سامنے پاپ کو پڑا بڑا طرح کی پسند چیز سمجھتے تھے بڑے خوش ہوتے تھے اور جب وہ نظام دھڑان سے گرا اور اللہ تبارک و صالح نے بے سر سلمان افغانیوں کے ہاتھ سے دودھ کی جب کمر توڑی ساری زمین کو پتہ چلا کہ کیا ہو کر رہے گا ظلم پر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے او ایک بڑے بزرگ بزرگ ہندوستان کے ساحب دعا شخصیت ہے تو کے پاس انگریز گورنمنٹ ملاقات کے لیے آیا گلی مراد آباد کے بزرگ سے دعا کے لیے آیا تو اس نے کہا مجھے کوئی نظیر کرے تو نظیر کی دیکھو حکومت کفر کے ساتھ باقی رہتی ہے ظلم کے ساتھ باقی نہیں کٹول ہے ملک کفر کے ساتھ باقی رہتا ہے کافر کو اللہ ایک بار دہ رہتا ہے لیکن ظلم مسلمان بھی گھر اس کو اللہ معذور کٹور ہے ملک کفر کے ساتھ باقی رہتا ہے ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہتا انہیں نصیحت بھی نصیحت کر رہے ہیں انہوں کہ کہا میری ڈسن کے جائیں تو حکومت ظلم کے ساتھ عمر کے ساتھ باقی رہتی ہے ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہتی اس کی ایک خاص ہڈ ہوتی ہے ظلم کی اس ہر کو جب پار کرتا ہے اللہ کی گرفت آ جاتی ہے تو بس اس وقت برطانیہ کا ایسا ہاتھ تھا کہا کرتے تھے کہ سورج ممرے کرتے برطانیہ پر غروب نہیں ہوتا جس وقت ہندوستان میں ہوتا ہے تو برطانیہ میں رات ہوتی ہے اور جب برطانیہ میں رات ہو جاتی ہے تو ہندوستان بردن ہوتا ہے وہ کہتے ہیں برطانیہ پر سورج ہر وقت سے منگتا رہتا ہے اتنی وسیع ہے اور جب اللہ تعالی نے خاتمہ کرنا چاہ پل کے بیچ میں سے آج آدمی کو کھڑا کیا اللہ تعالی نے ہڈمر کو کھڑا کیا اور سہذی کاری ضرور ضرور لگائی کہ کمر توڑ کے رکھ لی اور دور درال کے اپنے آب آب آبادیوں کو ممالک کو پھر باقی نہیں رکھ سکتا تھے اتنے ان کے پاس طاقت ہی نہیں تھی کہ ان کو باقی رکھیں مجبور اگر ان کو آزادی دینی ورنہ ہمیں اور آپ کو آزادی نہیں دے رہے تھے پینتالیس میں دوسری دن کی انجن ختم ہو رہی ہے اور اس کے بعد اندازہ ہوا ہے کہ اگر ہم امن و امان سے ان کا رزار حوالے نہیں کرتے ہیں تو فوجی عصری لحاظ کا ہمیں اس کا بند نہیں ہے کہ برقرار اور چھوٹنا پڑا میں جنوبی افریقہ میں تھا تو وہاں کے کالے لوگوں کو سو فیصد عیسائی بنایا ہے برطانیہ کے انگریزوں نے گھر انتظار لیا ہے تو کہا کرتے تھے کہ انہوں نے میں عیسائی بنایا ہے لیکن ہم عیسائی نہیں ہیں بطور مزاح کے لطیفہ کے کہہ کہتے تھے کہ ہمارے ملک, ملک میں آئے میں بائبل نے ہمارے ہاتھ میں تھی اور ہم سے کہا کہ آنکھیں بند لوگ بائبل ہیں ان کی اوپن اوور آئی بائبل وا دور ہیں اینڈ لینڈ واضح دے رہے ہیں کیا بائبل کا نتی ہمیں کہا کہ آنکھیں بند کرو نے آنکھیں کھو لی تو ہماری زمین ان کے ہاتھ رکھتی ہے اور بائبل ہمارے ہاتھ تو زمین کو ساڑھے قبضہ کرنا چاہتے تھے کوئی بائبل کی خدمت کے لیے روز ہی گئی ہوئی تھی ہاتھ لوگ پھیلائے جن لوگ پھیلائے اور یہاں تک سو ویزا ان کو عیسائی بنایا پھر بھی گئے تو ان کے خلاف ان کو گرایا گیا اور کالوں نے اپنی کمت نہیں کر دی میں نے کہا کہ اصل میں انہوں نے آپ کو عیسائی تو بنایا تھا لیکن بھائی نہیں بنایا عیسائی بنایا بھائی نہیں بنایا آپ کے حقوق جو تھے وہ کالوں کے وہ آپ لوگ جو تھے درجۂ دوم کے شہری تھے لوگ ان کا آپ کے ساتھ وہ شدروں کا تھا انہوں نے عیسائی بنا دیا تھا لیکن حقوق دے کر آپ کو بھائی نہیں بنایا مسلمانوں کی بڑی قدر کرتے تھے میں نے کہا کہ جو فریڈم فائٹر لیڈر تھے ان سے میری ملاقات کرائے بڑی قدر کرتے تھے اس وجہ سے کہتے تھے کہ آخر کسی ہماری تاریخ بالکل آخری مرائل کو پہنچی کہتے تھے منڈیلا کو کزافی نے کہا کہ دیکھو بھائی جب تک فائر نہیں کرو گے آزادی نہیں ملے گی یہ اتنی آسانی سے آزادی دینے والا نہیں ہے کہ ہیں اس وقت اس نے ہماری مدد کی ہے اسلحہ دیا ہے اس کی ہم آپ کی بڑی قدر کرتے ہیں پھر جب اس نے گمن دی تو اس, پر دی تو اس پر دی کہا کہ اب اگر میں بدلہ لینے کی تبدیل اختیار کرتا ہوں تو اس سے ہم لوگ تباہ کروں کہ گا کے ان لوگوں کو بلاؤ انگریزوں کو بلاؤ تلی پر اور یہ اعلان کریں کہ فلان ظلم جو ہوا تھا ہم نے کیا تھا ہم اس پر معافی مانگتے ہیں ہم کہیں گے ہم نے معاف کر دیا ایک گروہ آیا ان فلاں وقت میں جو ایک کالے کو سریے میں گرو کر آگ پر ٹکے کی طرح پکایا گیا تھا وہ ہم نے کیا تھا یہ ظلم ہم نے کیا تھا نارم معافی مانگتے نے کہا بس ٹھیک کہ ہم نے آپ کو معاف کیا یہ ظلم و زیادتی یہ ظلم و عدوان یہ کچھ تو یہ تاریخ عالم میں نکل رہا ہے اور مسلمان کے ساتھ تو خاص طور سے کفر کا ٹکراؤ ہے اور یہ جاری رہے گا اور کتنے ساتھ کیوں نہ آ جائیں وہیں تو میں نے وہ تب تک بلایا تم کہہ دوں سے جا کے تم ایمان والے ہو اور تکوا والے ہو تو ان کی چالیں ان کے مکر و فرحت ان کی خالصیں یہ تمہارے تمہیں نقصان نہیں پہنچ رہی جن مجھے مسلم کا خاتمہ کرنا چاہیں وہ ہو ہی نہیں سکتا ہونا ہی نہیں ہے یہ جنگ جاری رہے کہ یہاں تک کہ زمری میں ہو کر آلی مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے اور ان کو مغلو ہونا پڑے اور سے پہلے بھی اگر ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو درست رکھیں گے تو اللہ تباروں کا تعالیٰ ہر قسم کے خطاب کے حالات میں ہماری حفاظت کا سامان پیدا کریں اللہ کی توفیق اصلاحنف اور اشارے کی ملک جانے اسکول کی ترجیح سے موقع رواں